اچھا جی ربط سورائے مدثر غیر مزمل کرات قرآن کے بعد تبلیغ قرآن کا حکم پہلے حضرت کو تسلی مقصود تھی اور انظار کیا تھا تب تھا اب کیا ہوگا برعکس انظار مقصود تسلی تب خلاصہ حکم تبلیغ اصول تبلیغ غجر معانزین تخوی وخری اور زاجر عن قرآن یا حل مدثر یہ خطاب تانیس ہوئی ہے پہلے کیا تھا جی حضور کپڑا اوڑھے تھے وہ دار و الدبا کے اندر مشرقی نکال گیا تھا اب ہے یا مدثر اس کے بارے میں یہ ہے یہ بھی روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہلے پہلے جب جبری آیا نا غارِ گرا کے اندر آتے تو اس نے کہا کہا یا محمد لکھا جی آپ نے کہا بولوا مان بیکار ایسے مسائل ہوئے تو چونکہ آپ کے سامنے پہلا پہلا واقعہ ہوا تو ڈر گیا اور گھر آ کے کہا اپنی گھر والی کو بی, بی خدیجہ تو کبرا کو ضمے رونی زمے رونی میرے اوپر کیا کر دو زیادہ روز دوڑا دس سے رونی دس سے رو نہیں ایک واقعہ تو یہ لکھتے ہیں یا یوحل مدثر کے بارے میں کہ یا یوحل مدثر پہلے نازر لکھا یا یوحل مزمل بعد میں آئے اور دوسرا واقعہ لکھتے ہیں کہ چند دن وہی بند رہی وہ سورت اقرا بس میں ناظر ہوئی نا رارح را کے اندر اس کے بعد کچھ عرصہ وہی کا, کا رہی بند رہی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلے آ رہے تھے پہاڑوں کے اندر جنگل کے اندر کہ آواز سنی ہے اچانسی کی آواز آئی ہے اسے دیکھا تو سوئی شکل کے اندر آپ ڈر گئے آپ گھر کے شریف لے آئے تو آپ نے گھر والی کو کہا دس سے رونی لسے رونی آپ پہ کپ کپی تاری تھی جیسے ٹھنڈا کی وجہ سے ہوتی ہے کہ میرے اوپر کمبلی ہو دو تو یہی اللہ نے فرمایا اے کمبلی اولنے والے تبلیغ کا کہا کرو تبلیغ کرو آپ شاید واہ ہو گئے آپ کمبلی اوڑ کے سو وہ نہیں کتاب تانی اے کمبلی اولنے والے قوم کا انضر حکم تبلیغ قوم کے نیچر کو حکم تبلیغ اور انضر کے نیچر کو اصول تبلیغ تبلیغ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اصول تبلیغ یہ ہے کہ انذار کو مقدم کرو تبشیر پہ وہ لوگوں کو پہلے کیا کرو ڈراؤ سمجھے جب آمال شروع کر دیں پھر تبشیر ہونی چاہیے انذار مقدم ہو قوم حکم تبلیغ کھڑے ہو جاؤ مستعد ہو جاؤ پہنز اصول تبلیغ پہلے ڈراؤ ان کو وہ کا تکبر اصول تبلیغ نمبر ایک کیا ہے فائن دن دوسرا نمبر کیا ہے جی ربا رب کا واقع اللہ کی عظمت بیان کرو اللہ کی توحی بیان کرو اور رب اپنے کی عظمت بیان کر اصول تبلیغ نمبر دو یہاں ایک نقطہ سمجھ لیجئے کہ ربا رب کا پکبیر ہے نا اس کو سیدھا پڑھو تو ربا رب کا پکبر الٹا کر کے پڑھو الٹا رب کا پکبر ہے یا نہیں جی آپ سیدھا بھی ایسے الٹا بھی ایسے ابھی میرے پاس وقت نہیں کبھی مجھ سے مکمل ایک شیر لکھا لینا مکمل شیر وہ سیدھا پڑھو ایسے الٹا پڑھو دو اسی طرح پورا شیر ہے اربی شیر سمجھ اور رب نے کی عظمت بھی ان کا بس ہے یہ اصول تبلیغ نمبر کتنی ہے جی تین اپنے کپڑوں کو پاک رہا. اس کا ظاہری مانا بھی ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھ کے نماز پڑھنی ہے نا جی ہاں یہ ہمارے جو ہے جن کو جنٹل مین کہتے ہیں جنٹل مین وہ کیا کرتے ہیں جی پتلون پہنتے ہیں اور پشاق کیا کرتے ہیں کھڑے کھڑے پیشاب پھر وہ اس سنجا میں اس سنجا نہیں کرتے اور برجل کو رگڑا دیتے ہیں پترون کے اندر اس کو رگڑتے ہیں کس کے اندر جنٹل مین ہے ہزاروں روپے کی پتروڑ پہن گیا ہے پلی اپنے کپڑوں کو بھی پاک کر ایک معنی یہ ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنے اخلاق و امال کو پاک کر دوسرا معنی کیا ہے کہ کپڑے جو ہیں اخلاق کو اعمال کپڑے ہیں انسان کے لیے اپنے اخلاق و اعمال کو پا کر یہ تہذیب اعمال ہے ور رضفا جو یہ نمبر کتنے جی جا. اور نجاست کو چھوڑ دو اس نجاست سے مراد ہے شرک کی نجاست ان مل مشرق نجازت کو پس چھوڑ دو یہ اصلاح ہے عقائد عقائد کی اصلاح ہو کی نجاست چھوڑ دو ولا تمن تعلیم اخلاق ولا تمن کا منع تعلیم اخلاق اور نہ احسان کر نیت سے کہ زیادہ لے نہ احسان کر اس, اس نیت سے کہ زیادہ لے احسان کرتے ہو دل میں یہ نیت نہ ہو کہ یہ مجھے پیسے کا دے گا اور میں اس کو ہدیہ دے رہا ہوں دنیا دار کو کوئی مجھ کو زیادہ ہدیہ دے گا ایسے نہ ہو اللہ کی رضا کے لیے نہ احسان کار دو تاکہ زیادہ لے اور فرماؤ بھی ہاں. ہمارے پنجاب سے سفیر آتے ہیں کراچی تو پنجاب کے تحفے لے آتے ہیں ہمارے زہر پیر سے تل تلچکری لے آتے ہو کیوں لے جاتے ہو وہ جی دنیا داروں کو جو تحفہ دیں گے نا وہ مدرسے کے لیے چندہ بھی زیادہ دیں گے اور ہم, ہم بھی آدھیں گے اس لیے ہم لے جا رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے یہ نیت صحیح ہے یہی تو ہے جلات تب نم کر احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ آ لو ہاں ہم اس لیے لے کے جا رہے ہیں تاکہ وہ ہم کو کیا دے اور زیادہ چلتا رہی لیکن کراچی والوں کو میں کہوں گا کوئی نیک بزرگ تمہیں ہدیہ دے تو قبول کیا کرو یہ سفیروں کا ہدیہ قبول نہ کیا کرو کیوں یہ مجھے پورا یقین ہے کہ مدرسے کے پیسے ہوتے ہیں اس سے یہ چیزیں خرید لاتے ہیں انہیں جب کیوں دے پیسے توڑو نا حضرات وہ سارے مدرسے کے پیسے ہوتے ہیں ہمارے تو جگر نہیں مدرسے کے پیسوں سے وہ ہدیے لے کے آتے ہیں تمہیں دیتے ہیں تو مدرسے کا پیدا ہے تمہارے لیے پھر تو ہم جاتے چلتے بالکل مجھے پورا یقین ہے یہ یقینا کر چلی اور نہ احسان کر تاکہ بہت لے والے ربے کا پس یہ نمبر کتنی ہے جی چھ بلا تمن پانچ والے ربے کا نمبر چھ تبلیغ میں تکلیفیں آئیں گی لیکن صبر کرنا اپنے رب کی خوشنودی کے لیے بس صبر کرو یہ کتنی آ جی چھ ہیں اصول تبلیغ آگے پیغام لوک رفی ناگور تخویف اخروی ہے اور انذار عام ہے پہلے کیا تھا جی قوم فا انضار یا نہیں اب یہ بھی انظار ہے بس جب پھوکا جائے گا کھوکھری چیز میں ناپور کا منع کرو کھوکھری چیز اور جانتے ہو کھوکھری وہ اندر سے اندر سے کھوکھری ہو اور سور جب پھونکے گئے ایسے تڑو تڑو کرے گا اندر سے کھوکھری نہیں ہوگی ایسے ہو جیسے میں نے کیا ہوا ہے ایسے یا ایسے ہو ایسے نہیں ایسے ہو تو بجدی تو اسی طرح ہے نا یہی پوکھری چیز ہے وہی سور ہے اشرافیل ایسے ہے پر جب کا جائے گا کھوکھری چیز میں سور اسرا میں پس یہ اس دن دن بڑا سخت ہوگا کافروں کے اوپر نہ ہوگا آسان یہ تو تھا جی انظار عام آن. قوم فان ذر کے ساتھ تعلق ہوا نا انضار آم آن. آگے انظار خاص ہے زارنی و من خلق تو وہی دا خاص ایک کافر تھا جی ولید بن مغیرہ کافر کون تھا جی ولید بن مغیرہ اس کے دس بیٹے تھے اور اس کی جائیداد اتنی تھی کہ اتنی مک پاک کے اندر کسی کی جائیداد نہیں تھی اور اپنے آپ کو کیا کہتا تھا وحید بن وحید کیا کہتا تھا جی وحید بن وحید کہ میں بھی اکیلا ہوں میری مثال کوئی نہیں میرا باپ بھی اکیلا تھا اس سے کوئی مثال نہیں تھی وہ ولید بین مہیرہ کا پہلے شوق ہوا اسلام قبول کرنے کا لیکن عرب کے جو وڈیرے ہیں نا انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان ہو جاتے ہیں, تباہی ہے یہ بڑا سردار ہے دنیا دار ہے یہ صرف سردار اکٹھے ہو گیا ہے بابا جی ایک مشورہ کرنے آیا آپ کہا جی, جی بتاؤ مشورہ یہ ہے کہ محمد جو بات کرتا ہے نا کلام پیش کرتا ہے یہ کیا ہے شیر ہے کہنے گا نہیں شیر بھی نہیں ہے میں خود شاعر ہوں شاعروں کے کلام سنیا یہ شیر بھی نہیں تو پھر کہانت کہیں اس کو بابا جی کہنے گا کہانت بھی نہیں ہے کیونکہ کہلوں کی بات میں نے سنی ہے سارا کوئی تو حضرت آپ ہی فرمائے کیا کہیں جادو جاد کہ جادوگر ہے تو نہیں محمد لیکن اس لحاظ سے جادو کہہ سکتے ہو کہ یہ جو کلام پڑھتا ہے نا یہ ڈال دیتی ہے اس میں تاثیر ہے ادھر ادھر دیکھا چہرے دیکھے لوگوں کے تو جادو کا پیسہ بزرگ نے کر دیا بابا جی اللہ تعالیٰ نے بابا جی کو اور اگڑا دیا کہ یاد کرے گا کیا مت دیکھو جی و من خلق پہ وہ انظار خاص یہ اسی کے لیے ولید بن مہیرا مخلومی کے لیے چھوڑو مجھ کو ساتھ اس شخص کے جس کو پیدا کیا میں نے وہ کہتا ہے وحید بن وحید واقعی ٹھیک ہے میں نے بھی اس کو وحید پیدا کیا وہ جب آدمی پیدا ہوتے ماں کے پیٹ سے اکیلا نہیں آتا نہ مال نہ اولاد نہ جال تو نعمت نمبرے اور کیا میں نے واسطے اس کے مال پھیلا ہوا میں نے اکیلا پیدا کیا تھا مال بعد میں دیا نعمت نمبر ایک مال پھیلا ہوا وہ بنین نہ نمبر دو اور بیٹے دیے حاضر باش دس بیٹے تھے وہ محت تو لہو تمہیدا اور غصہ دی میں نے واسطے اس کے غصہ دی مال میں غصہ دی مرتبے میں غصہ دی نعمت نمبر تین سما پھر تما رکھتا ہے کہ زیادہ دوگا گا باوجود کہ کفران کر رہا ہے کفران نعمت پھر تما رکھتا ہے کہ زیادہ دوں گا کل ہر گل انکانا اس لیے کہ ہے ہماری ایتوں کا مخال اند من مخالف, ان مخالف سورے بہو سعودا انجام اخروی اجمالی آگے تفصیلی آئے گا ان قریب چڑھاؤں گا میں اس کو سعود پہ سعود ایک پہاڑ ہے دو میں کس میں آگ کا پہاڑ ہوا نا پاؤس پہ چڑھے گا گرے گا چڑھے گا گرے گا چڑھاؤ گا اس کو سعود پہاڑ پہ ان پکرا و قدرا تفصیل اناد تفصیل اناد جب دوسرے مشرے گئے نا بابے کے پاس کہ حضرت بھی فیصلہ فرماؤ تو سوچنے لگا لوگوں کے چہرے دیکھنے لگا انتا کہ اس نے سوچا پدرا ایک بات تجویز کی وکو تلا کی خدا کی مار پڑے اس پہ کیسے تجویز کی پھر خدا کی مار پڑے کی فقدرا کیسے تجویز کی, کی, کی سما نازرا پھر دیکھا حاضرین کے چہرے کو ایسے ایسے دیکھا پھر دیکھا حاضرین کے چہرے کو سما آباسا پھر تیبری چڑھائی تیوری جانتے ہو منہ پہ پھر تیوری چڑھی وہ بات سارا تر شروع ہوا سادو بدھ تھا منہ کی تر تر شروع ہوا سما بھرا پھر منہ پھیر لیا واسط برا اور حرور کیا پھر کہنے لگا نہیں یہ مگر جادو ہے جو اوروں سے نکل ہوتا آ رہا ہے کیا فیصلہ لیا اناگا نہیں یہ مگر کال ہے بشر کا اللہ نے پر مساؤ ہے سکار تو کہتے ہیں کال ہے e ہم کیا کہتے ہیں سکر انجام اور خروی تفصیلی انکریب داخل کریں گے ہم اس کو سکر کے اندر سکر بھی جہنم کا چھٹا طبقہ ہے سکر کیا ہے جہنم کا چھٹا تبکہ وہ بحث کے درجے اوپر چڑھتے ہیں جہنم کے درجے کا نیچو نیچے چھٹا اس کے بعد ساتوں آئے گا اچائی جی. ساؤس لی سکار وہ مادرا کماس کر یہ استفام برائے تحویل ہے اور نہ کے لیے کس چیز نے جتلا ترجو کا ہے سکار لاتو کی ولا تدار نہ باقی چھوڑتی ہے بات دخول کے اور نہ چھوڑتی ہے قبل دقول قبل دخول بھی پکڑ لیتی ہے کس کو مجرم کو باد اب پولی نہیں چھوڑتی رگڑ دیتی ہے الحاط اللہ یہ جلانے والی ہے چمڑے کو جہاں بشار کا مجھے کیا کرنا ہے چمڑا جلانے والی ہے چمڑے کو الحسا تھا اشار اس کے اوپر انیس دروہے ہیں بھائی بڑا سنٹر جیل یا اپنا سپرنٹینڈنٹ جیل کون ہے مالک اور مالک کے ماں وہ بھی افسر ہیں کتنے افسر ہیں جی انیس افسر ہیں بڑے بڑے افسر یہ بڑے بڑے افسر ہیں وہ نیچے جیل ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس کے اوپر انیس دروگے ہیں اب جب کہا گیا کہ انیس دروگے ہیں تو ابول اشد تھا ان میں بہمان کافروں میں کون تھا ابول اشد وہ بڑا بہادر تھا پہلوان وہ انیس دس کو میں اس کندھے کے ساتھ سے مار دوں گا نو کو اس کندھے کے ساتھ بار دوں اور ایک روایت میں کہ سترہ کو میں ماروں گا دو کو تم بار دینا انیس चीज ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا فرشتے ہیں فرشتے تو انہیں انیس انسان سمجھے ہو اور علاوہ اس کے انیس فرشتے ہیں افسر بڑے بڑے اس کے علاوہ جہن پہ جتنے فرشتے مقرر ہیں تو, تو اتنی تعداد ہے کہ شمار سے بھی کیا ہے بڑے افسر ہیں ان یہ سارے انیس تھوڑے ہیں جی اور کرنا وما جالنا ازالہ شبو اور نہیں کیا ہم نے اصحاب نار کو دروگے اصحاب نار مراد کون ہے جاننا کہ دروگے اور نہیں کیا ہم نے دروغوں کو مگر فرشتے انسان نہیں اور نہیں کیا ہم نے ان کی شمار کو مگر آزمائش کافروں کے لیے کہ کافر مانتے ہیں یا نہیں مانتے دیکھو اعتراض کیا نا اور نہیں کیا ہم نے ان کی شمار کو مگر آزمائش کافروں کے لیے لیاست کہ نا سمرا تاکہ یقین کریں وہ لوگ جو دیے گئے کتاب کو اہل کتاب کو یقین ہو جائے کیونکہ تورات انجیل میں کیا لکھا ہوا ہے وہاں بھی یہی لکھا ہو یہی ادا نہیں سمجھے تورات میں انجیل میں تاکہ یقین کریں وہ لوگ جو دیے گئے کتاب کو بزداد اللہ منو اور بڑھے مومن ایمان کے اندر بلا یرتاب اللہ اور تتیمہ ہے تاکید کے لیے اور نہ شک کریں وہ لوگ کتاب کو اور مومن وال یقول اللہ سمرہ نمبر دو مطلب یہ کہ اہل کتاب کا یقین بڑھے گا مومنین کا بھی ایمان بڑھے گا لیکن بے ایمان کافر اعتراض کرتے رہیں گے وال یقول ثمر دو, دو اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے نکھاتی اور کاتے ہیں کس چیز کا ارادہ کہ اللہ نے ساتھ کس مثال گئے فرمایا ہاں ہاں اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے تم جیسے ضدی مو اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے منی کو ہلا بتوائے وما جال میں جنوب رکھتے کا یہاں فرما دیا کہ دروگے کتنی ہے جی انیس افسر لیکن اس کے علاوہ دیکھو کہ نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو مگر وہی اللہ ہی جانتا ہے اور جسے آپ پوچھتے ہیں وما ہی اللہ ذکرا بشار اور نہیں یہ سکر مگر نصیحت ہے کس کے لیے بشار کے لیے بشار اس کا نام کیتیات سن کے نصیحت حاصل کرتے ہیں کلّال شواہد ثبوت قیامت کیونکہ بات دو دہ کچری آ رہی تھی ایک قیامت کا منظر تھا تو آپ فرماتے ہیں شواہد سبوت ایک قیامت قیامت آیا کلّا بعض جگہ کلّا ردیا ہوتا ہے بعض جگہ کلّا کیا ہوتا ہے ہکا ہوتا ہے کیا یہاں دونوں بن سکتے ہیں پختہ بات ہے یا ہرگز نہیں ان قیامت کے منکر نہ بنو قسم ہے چاند کی اور رات کی جب کے کیا کرے جی؟ پیش دے اور قسم ہے صبح کی جاب کے کیا ہو جائے روشن ہو جائے اندستو بار بے شک وہ سکر جو ہے نا البتہ ایک ہے بڑی مصیبتوں میں سے سکر ایک ہے بڑی مصیبتوں میں سے بھئی سکر بھی قیامت کے دن سامنے آئے گی نا اب دیکھو کسمیں کتنی اٹھائی گئی ہیں جی اچھا جی تو ان ہا زمیر کا مرجع سکر بھی بن سکتا ہے اور قیامت بھی بن سکتی ہے ساعت کمے دونوں بن سکتے ہیں یہ چاند کی قسم کیسے مناسب ہے رہو اور پڑھو چاند پہلے بڑھتا آتا ہے نا پھر کیا ہوتا ہے کم تو ہماری زندگی اب کیا بڑھتی گئی پھر کیا کم ہوتے گی مر گئے تو یہ علامت نہیں ہمارے پرانی ہے موت جب موت ہی تو رات آ گئی ہمارے لیے کیا عالم برزہ کی رات آ گئی جیسے رات کو سوتے ہیں وہاں سوتے رہیں گے اور رات کے بعد کیا آتی ہے صبح آتی ہے صبح سے وہ کیا ہے قیامت ٹھیک ہے نا یہ چاند ہماری زندگی ہوئی رات عالم برزہ ہوا صبح کیا ہوئی قیامت بے شک وہ سکار یا قیامت البتہ ایک ہے بڑی مصیبتوں کی ڈرانے والی واسطے بچھار کے لے من شاہ آگے تعمیل ہے یعنی جو چاہے تم میں سے یہ کہ آگے بڑے خیر میں یا پیچھے رہے ہر ایک کو ڈراتی ہے آگے بڑے خیر میں اویت آخر پیچھے رہے خیر سے قل نفسن بما کا سبق تخویف اخروی کل نفسین بیما کا سبت رہینا ہر جی اپنے کاموں میں پھنسا ہوگا قیامت کے دن جتنی نفس ہوں گے جتنی جی ہوں گے مخلوق اپنے کاموں میں پھنسی ہوگی گرفتار ہوگی اپنے کام میں وہ برے کاموں میں برے کاموں میں پھنسے نہیں ہوں گے یہ ہے کل نفسین ہر جی اپنے کاموں میں پھنسا ہوگا اللہ صاحب یمین مگر یہ نہیں پھنسے ہوں گے یہ رہا ہوں گے بشارت ہے صاحب یمین کے لیے جن کو دائیں ہاتھ میں عمال نہ ملے گا ہم فی جات ہم مقدر ہے وہ کس کے اندر ہوں گے جی باغات کے اندر بیشتوں کے اندر ایک دوسرے سے سوال کریں گے نہ ایک دوسرے سے نہ خود مجرمین سے سوال کریں گے یہ سوال توبیخ ہے وہ باغات کے اندر ہوں گے اور سوال کریں گے توبیخن مجرمین سے وہ سامنے مجرم نظریں گے دو کے اندر اللہ دکھائے گا کیا سوال کریں گے ماشاء اللہ کا تم کس چیز نے داخل کیا تم کو جہنم کے اندر کال جواب مجرمین مجرم جواب دیں گے کہ لم من المسلم نہ تھے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے اے نمبر اے نہ تھے ہم نماز پڑھنے والوں مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایمان نہیں لایا تھا ایمان لاتے تو نماز پڑھتے یہ مطلب ہے وہ لم لقم ہوتے مول نمبر دو اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے وہ نمبر تین یہ سب ان کے اوصاف علامات ہیں اور تھے ہم مشقرہ کرتے تھے ساتھ مشقہ کرنے والوں کے قرآن یعنی کے خلاف دین کے خلاف باتیں کرتے بکنہ <وَكُنَّة> یہ کتنی تھی نمبر چار اور تھے ہم تقسیب کرتے تھے سات دن جزا کے یہاں تک آ موت یہ سب ان کے علامات ہیں اوصاف ہیں سمجھے کماتن پو بس نہ نفا دے گی ان کو شفاعت کس کی شاپ مطلب ہے سفارج ہو گئی نہیں نفا کا مطلب یہ کہ ہوگا ہی بس یہ تو میرے عزیز کیا ہوا جی کیا تھا جی کالم نقم المسلم میں کیا جواب مجرمین اور جواب مجرمین کا گے کہ یہ لکھ دو تو اچھا ہے اسباب عذاب اسباب عذاب ہیں یہ مجرمین جواب دیں گے کہ یہ علامات ہمارے اندر تھی اور یہ اسباب عذاب ہیں یہ کتنی ہیں گے اسباب عذاب چار بیان کیے نا اچھا آگے فمال احمنی تز جاتے مورزین یہ زج رہے مورزین انل قرآن کو جو قرآن سے اراض کرتے ہیں نا ان کو زجر مورزین انل قرآن کو زجر پس کیا ہے واسطے ان کے کہ تذکرہ سے راستے قرآن کی نصیحت سے اراض کرنے, کرنے والے ہیں پس کیا ہے واسطے ان کے کہ قرآن کی نصیحت سے کیا کرنے والے ہیں ایسے اراد کرتے ہیں کان نہ ہوم گویا کہ وہ گدھے ہیں وحشی ہومور گدے مستن فرا وحشی بھائی ایک گدھا ہوتا ہے ادھر جو تمہارے شاعروں کے اندر بستیوں میں ہے اور دوسرے گدھے کون ہوتے ہیں وحشی ہوتے ہیں ہمال واش وہ تمہیں دیکھے تو خوب دوڑیں گے وہ انسان کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے جو لوگ قرآن سے نفرت کرتے ہیں یا قرآن سننے کی طرف توجہ نہیں کرتے ان کو اللہ نے کیا کہا گدھا خان ہاں کیا احترام سے گدھا ہاں ہاں گویا کہ وہ گدھے ہیں ویسی بھاگیہ شیر سے شیر آواز کرے نا بو تو بھاگتا ہے گدھا یہ گدے کہ بھاگیہ شیر سے بلکہ ارادہ کرتا ہے ہر مرد ان میں سے ہاں یہ ان کی تردید کی گئی ساجر بھی آ ان کی تردید بھی دیا وہ پہلے آپ پڑھ چکے ہو وہ کہنے لگے ہم ایمان نہیں لائیں گے مثل ما مسلم رسول اللہ پڑھا تھا ہمیں بھی کتابیں ملیں صحیح ملیں جانے اللہ کے رسولوں کو ملتے ہیں تو اللہ تعالی نے تمنا واپ تمہارا منہ بھی بڑا اچھا ہے کہ تمہارے پاس صحیح پہ لا دل رسول بندو ہاں بلکہ ارادہ کرتا ہے ہر مرد ان میں سے یہ کہ دیا جائے کیا صحیح پہ کھلے ہوئے کہ ان کے پاس کتابیں لاز کل یہ ہرکل نہیں ہو سکتا بلّا یقاقرہ حقیقی سبب یہ ہے اعراض کا سبب حقیقی برائے اعراض یہ جھوٹ بدتے ہیں بہانا ہے حقیقی سبب یہ ہے کہ بلکہ نہیں اندیشہ رکھتے آخرات کا منکر ہے آخرت کے کلّا ان تذکرہ ترغیب القرآباد ہے کہ بے شاید یہ قرآن کامل نصیحت ہے بس جو شخص چاہے یہ نصیحت حاصل کرے لیکن غما یسکرون نئی نصیحت حاصل کر سکیں گے مگر یہ کہ چاہے اللہ بھائی اللہ توفیق دیتا ہے نا تب نصیحت حاصل ہوتی ہے اور نہ نصیحت قبول کریں گے مگر یہ کیا کہ کیا ہے اللہ ہو وہ آلو تکوا ایک عالم میرے پاس آیا کہ بال صاحب یہ آہل و تکوا مغفرہ کا معنی بتاؤ بزرگ کا بوڑھا تھا میں نے کہا آہل و, تقوی و کا معنی یہ ہے انیتا ہو وہ آہلو این یو تک ہو واہ میت تک مین ہو رت تو میرے منہ بھی طرف دیکھوں کہنے لگا ہے تو میرا برفار تیرا امتحان لینے آیا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ فصر ہے تو امتحان ہو کے بزرگ بزرگتا میں نے کہا میں پاس ہو چکا ہوں یا نہیں پاس ہو چکا کہنے لگا دعائیں کرتا ہوں تیرے لیے سمجھے جی؟ بھائی آہل و تکوا کا ذہری مانا کیا ہے کہ اللہ تعالی آہل تکوا ہے آلو تکوا خدا ہے یا ہم ہے آلو تکوا تو ہم ہے آہل ڈرنے کا خدا ڈرتا ہے کسی سے کیا متقی ہے ڈرنے والا تو یہ اشکال ہے اس کا آلو تکوا کا تو اس لیے میں نے کہا ہوں وہ آلو تک آلہ تعالی آہل اس بات کا کہ اس سے ڈرا جائے کیا اس سے ڈرا جائے وہ آلو پھر جو ڈریں گے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 www.shahedelam